يَتَرَقَّبُونَ الطَّيْرَ بِرَجَاءِ مِنْ مَكَانِهِمْ هَذَا حَتَّى يُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ وَيَحْفَظُونَهُ إِلَىٰ أَمْرِ رَبِّهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ عَن يَوْمِئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ وَقَالُوا اسْتَحْوَذَ عَلَيْنَا جُلَائِمُ مِنَ الْيَمِينِ ۝ الْكَلِمَةُ أَيُّ قَوْمٍ لَّيَقُولُ هَذِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا رَبُّهُمْ بِمَا لَا يَظُنُّونَ فَقَالَ بابن فلان جمع ہے کمیم کی جیسے حکامہ جمع ہے حکیم کی سپاہا जमा ہے سفیر کی کمیم وہ شخص جو دشمن کی تاک میں اور گھات میں چھپ کر بیٹھا ہو کہ موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دے اس کو قتل کر دے کمین وہ شخص کہ جو دشمن کی تاک اور اس کے گھات میں چھپ کر بیٹھا ہو کہ موقع ملتے ہی اچانک اس پر حملہ کر دے اس کو قتل کر دے اردو اور فارسی میں کمین یا کمین گاہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں آدمی دشمن کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھے وہ جگہ جہاں گھات لگا کر دشمن کی تاک میں بیٹھے اس جگہ کو بھی کمین یا کمین گاہ کہتے ہیں جب آدمی کوئی جس کو وہ اپنا سمجھتا تھا وہی جو ہے چھپ کر کے اس کو نقصان پہنچائے تو ایسے شخص کے لیے اردو محاورہ کیا پیٹھ میں خنجر پیچھے سے آیا نا پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ایسے موقع کے لیے تو اس کے اندر اس حدیث کے اندر غز و وحد کا واقعہ بیان کیا گیا آپ کو معلوم ہے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب بندی کرائی مطالب شروع ہونے سے پہلے ہی وہ پہاڑ کو پیچھے کیا اور اس کے سامنے ایک پہاڑ کے اوپر تقریبا پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا اور ان کو سخت تاکید کی کہ تم لوگوں کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے اسی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے اور ہمارا دفاع کرنا ہے کہ ادھر سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے ہم چاہے جیتیں یا ہاریں لیکن جب ابتدائی غلبہ دیکھ کر کے کفار بھاگنے لگے کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور اس وقت تک حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالی عن اسلام نہیں لائے تھے کو فار کے لشکر کے سالار تھے انہوں نے دیکھا یہ منظر کو ایک دم پلٹ کر کے وہ ادھر پہنچ گئے اسی پہاڑی پر اور مسلمان بالکل بیچ میں پڑ گئے ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن اور اس طریقے سے سکھ پاسا پلٹ گیا اور حاصل ہونے والی فتح شکست سے بدل گئی ابو شاہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بارہ ابن عازب کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا کہ جا الا رسول اللہ صلاح وسلم الر روماطی یوم اہدین و کارو خمسی نہ رجولن عبد اللہ جس پہاڑ پر ان پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی عمارت اور قیادت میں مقرر فرمایا تھا اس پہاڑ کو اسی نسبت سے آج جبل الرومات کہتے ہیں اللہ کے رسول وسلم نے عہد کے دن تیر اندازوں پر جو پچاس افراد تھے عبداللہ ابن جبیر کو مقرر فرمایا وقال اور آپ نے فرمایا ان رائ تم نہ اگر تم لوگ ہمیں دیکھو کہ ہم قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں فلاں تب رہے جب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا حتیٰ اور الیکم یہاں تک کہ میں تمہارے پاس قاصد بھیجوں تم کو بلانے کے لیے وہ انرای تمون حضم نل قوما و اوقا نہ اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی مشرکوں کو شکست دے دی ہے اور ہم انہیں روند رہے ہیں فلاں تب رہ سلائی لیکم تب بھی تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس قاصر بھیجوں کالا رابع حضرت بارہ ابن عاز کہتے ہیں فا ہزا محمود اللہ, اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی کالا کہتے ہیں فعنا ول تنسا یونا دنا الجبل خدا کی قسم ہم نے مشرقین کی عورتوں کو دیکھا کہ جان بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں یہاں تک کہ ہم نے مشرقوں کی عورتوں کو دیکھا کہ جان بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں فقال اصحاب عبداللہ ابن جب تو یہ ابتدائی غلبہ مسلمانوں کا ابتدائی غلبہ دیکھ کر کے حضرت عبداللہ نے جبیر کے ساتھیوں کو جو جبل رومات پر تھے اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا انہوں نے کہا الغنی متا اے قومی الغنی متا یہ اے حرف ندا ہے اور قوم منادا ہے چلو غنیمت لوٹو اے لوگوں غنیمت لوٹو ظہرا اصحابکم تمہارے ساتھی غالب آ فما تنتی رونا پھر کیا انتظار کر رہے ہو فقال عبد اللہ ابن جب تو حضرت عبد اللہ ابن جب نے فرمایا ا نصیح تم ما کالکم رسول اللہ شاہم کیا بھول گئے اس بات کو جو اللہ کے رسول وسلم نے تم لوگوں سے کہی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں قاصد بھیجوں کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں نے کہا اللہ فلاں من بخدا ہم ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے ف سے وہ لوگ پہاڑ سے اتر کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچے فوری فت ہوں ان کے چہرے دیے گئے وہ آپ بالو اور شکست خوردہ ہو گئے <coughs> چلیے <سلام> سال کے لیے سفے درست کرنے کے بیان میں حمزہ ابن ابو اسیر اپنے والد ابو سید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت بدر کے دن ہم لوگوں نے اپنی صفحیں درست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت بدر کے دن ہم لوگ اپنی سفید درست کر چکے فرمایا ایزاق کسب یعنی غصوکم فرمہم بن نبلی جب وہ لوگ تمہارے قریب پہنچ جائیں قریب پہنچ جائیں کیا مطلب یعنی تمہارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ رہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے تیر ان تک پہنچ سکیں پر منہم بن نبلی تو پھر ان پر تیر پھینکنا وسط دور سے کہ کوئی تیر پہنچے کوئی تیر ان تک نہ پہنچے دور سے تیر اندازی مت کرنا کیوں اس لیے کہ صورت میں بہت سارے تیر ضائع اور بیکار ہو جائیں گے وسط بکوں اور اپنے تیر بچا کر رکھنا اس کا یہی مطلب ہے کہ دور سے تیر نہ پھینکنا کیونکہ یہ ہوگا اس صورت میں کہ کوئی تیر ان کو لگے گا اور کوئی تیر نہیں لگے گا وہ ضائع ہو جائے گا تو بچا کر رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ اتنے قریب آ جائیں کہ تمہارا ہر تیر ان تک پہنچ سکے تبھی تیر اندازی کرنا اس سے پہلے تیر اندازی نہ کرنا اللہ کے رسول سے اس وقت جب ہم سب بندی کر چکے بدر کے دن یہ فرمایا ازا کسب یعنی غشو جب وہ لوگ تمہارے خوب قریب آ جائیں کہ تمہارے تیر ان تک پہنچ سکیں فرم و نبلی تب ان پر تیر برسانا وستبقو اور اپنے تیروں کو بچا کر رکھنا دور سے پھینک کر زائ مت کرنا پڑھیے وہی حدیث ہے اوپر والی البتہ یہ دوسری سند سے ہے اور اس میں سلسوف کا اضافہ ہے نبی علیہ نبی علیہ نے بدر کے دن فرمایا کہ اذا کا سبوکم بالنب نب جب وہ تمہارے قریب ہو جائیں تب ان پر تیر برسانا والا تسلس حت یا شوقم اور تلوار مت سوتنا میان سے تلوار نکالنے کو کیا کہتے ہیں سل جسے اردو میں کہتے ہیں سوتنا سمجھ گئے یعنی میان میں سے تلوار باہر نکالنا والا تسلسہ حتہ یا شوکم اور تلوار مت سوتنا یہاں تک کہ وہ تم سے گتھم گتھا ہو جائیں یعنی بالکل جو ہے قریب آ بھیڑ ہے تب تلوار کا استعمال کرنا فاصلے پر ہوں اور تیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس وقت تک تیر ہی پڑھو <سلام> فقال له من الأنصار فقال من أنتم وأفضله فقال لا عاجزنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حزة قم يا علي قم يا عبيدة من العالك فأفضل حزة إلى عطبة وحفظ إلى ما اترك بينهم غير اگر مقابلہ اجتماعی ہو مقابلے کو دشمن سے مقابلے کی دو صورت ہیں ایک اجتماعی کی ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے دوسرا انفرادی یعنی فردن فردن مقابلہ اسی کو مبارزت کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بہادر صف میں سے نکل کر میدان جنگ میں آئے کوئی بہادر صفے قتال میں سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابل لشکر کو للکار کر کہ حلمی مبارزن ہے کوئی مائی کا لال ہاں؟ یہ جو میرے مقابلے میں آئے اس کو کہتے ہیں مبارزت اسے کہتے ہیں مبارزت حضرت علی فرماتے ہیں تقدمہ دما یعنی اتبا تو نورابی اتا اتبا ابن ربیا آگے آئے یعنی سب سے آگے آئے نکل کر کون اتبا ابن ربیا اور اس کے پیچھے آئے اس کا بیٹا ولید ابن اتبا اور اس کا بھائی شہبا ابن ربیا اتبا ابن ربیا شہبہ ابن ربیا یہ دونوں بھائی اور اتبا کیا لڑکا ولید ابن اتبہ فنادا من بارش تو ان سے ہر ایک نے پکارا کون مجھ سے مقابلہ کرے گا فن تبا لہو شباب من انسار تو کچھ انصاری جوانوں نے اس کی پکار پر لبے کہا ہم یہ انصاری جوان کون تھے عبداللہ ابن روہا اوف ابن افرا اور معاوض ابن افرا عبداللہ ابن رواف ابن افرا اور معاوض ابن افرا یہ تین انصاری جوان نکل کر میدان میں آئے فقال تو انہوں نے پوچھا من انتم آپ لوگ کون ہیں اخبر انہوں نے بتایا کہ ہم انصار میں سے ہیں فکل جتالانہ فی کو وہ قریش کے علاوہ کسی کو بہادر سمجھتے ہی نہیں تھے اور کم بلکہ کمزور سمجھتے تھے اور کمزور سے لڑنے کو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے تو کہا لا حا جتالانہ فیق ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں جاؤ تم سے کیا لڑیں ان نما اردنا بنی امینا ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں یعنی قریش کے جوانوں کو چاہتے ہیں وہ آئے ہمارے مقابلے میں فق عال نبی الساسرن آج ساسن سب دیکھ رہے تھے منظر تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کمیا حمزہ کمیا علی کمیا قبید تبن الحرارث تین کو پکارا چونکہ وہاں سامنے تین تھے نا اس وجہ سے ان تین کو پکارا فقبال حمزت علا اکبا تو حمزہ تو اتبا کی طرف بڑھے و اکبلت علا شیبہ اور میں شہبا کی طرف اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو نمٹا دیا حضرت حمزہ نے اتبا کو نمٹا دیا اور میں نے شہبا کو نمٹا دیا وقت بینا ابیدتا ولولید زربطان اور حضرت عبیدہ جو ہے ولید ابن اتبا کی طرف بڑھے تھے نا تو عبیدہ اور ولید کے درمیان مار ہوتی رہی پاس تھانہ کلو واحد نما صاحب دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو زخمی کیا تو کہتے میں تو فارغ ہو ہی گیا تھا حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں تو شہبہ کو نمٹا کر فارغ ہو ہی گیا تھا سما ملنا الل ولید فرام ولید کی طرف متوجہ ہوئے مائل ہوئے فقل ہم نے اس کو قتل کیا اور عبیدہ ابن حارث چونکہ زخمی ہو گئے تھے تو وہ تملنا عبیدہ تھا ہم عبیدہ کو اٹھا لائے ہم عبیدہ کو وہاں سے اٹھا لائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مبارکت فرزند فرزند مقابلہ جائز ہے یا نہیں اگر بے اذن الامام ہو تب تو بے اتفاق جائز ہے جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا امدا قم یا علی قم یا عبیدہ ان تینوں کو مقابلے کے لیے بھیجا نا تو اگر یہ مبارکت بے عز الامام ہو تب تو بے اتفاق جائز ہے اور اگر یہ مبارکت بدون اذن الامام ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک وہ بھی جائز ہے اور اس کی بھی دلیل اسی حدیث میں ہے جب وہ تین اب میدان میں آئے تھے اتبہ ابن ربیہ اور ابن ربیع اور ولید ابن اتبا اور انہوں نے للکارا تھا میوبارف تو جو تین انصاری جوان مقابلے میں نکلے تھے ان کو آپ کہا تھا کہ تم جاؤ مقابلہ کرو نا تو بدون اذن لمام ہی تو نکلے تھے نا لیکن آپ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی انہیں ٹوکا نہیں تو یہ بھی اجازت ہے ہاں ہنابلا کے یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ مبارک کی ابتدا اگر کفار کی طرف سے ہو تب تو اس صورت میں مبارک یہ مستحب ہے اس صورت میں مستحب ہے اسی طریقے سے اگر ابتدا کسی طاقتور اور بہادر مسلمان کی طرف سے ہو تو اگر سے بدون عید امام ہو پھر بھی یہ مباح ہے اور اگر ابتدا کسی کمزور مسلمان کی طرف سے ہو بس اکیلے سب میں سے نکل آئے آ جاؤ آ جاؤ یہ مکرو ہے آئی بات سنیے اگر ابتدا کفار کی طرف سے تب تو طاقتور مسلمان کا مقابلے میں آنا یہ مستحب ہے اور اگر ابتدا طاقتور اور بہادر مسلمان کی طرف سے ہے تو اگر بدون اذن الامام ہو پھر بھی مباح ہے لیکن اگر ضعیف مسلمان کی طرف سے ابتدا ہو تو وہ مسلمانوں کا ناک کٹوانے کے علاوہ اور کیا کرے گا اس وجہ سے یہ مکرو ہے پڑھو ہے بابن فی نہیں عن المسلطی مسالہ بال قومی مسلہ مسلح کرنا کسی جاندار کو بری طرح قتل کرنا آزا کو الگ الگ کاٹنا الگ الگ کر دینا یہ ہے مسلح اس سلسلے میں مسئلہ حکم کیا ہے مختصر بات کافر کا مسئلہ کرنا جائز ہے یا نہیں کافر پر یا دشمن پر قابو پانے کے بعد مسئلہ کرنا جائز نہیں ہاں قابو پانے سے پہلے اس پر قابو پانے کے لیے چاہے جس طرح قتل کرے پیر میں مارے طرح پیر کٹ جائے یہاں پر لگے کان کٹ جائے آگ پر مار دے جس طرح سے بھی ہو قابو پانے کے لیے ایسا کرنا جائے گا جیسے احراق نار ہے دشمن کو آگ میں جلانا یا کسی مکان میں مثلا قید ہے آگ لگا دینا کہ اسی میں جل جائے تو ایسا کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب اس کے علاوہ اس پر قابو پانے کی کوئی اور صورت نہ ہو قابو پانے کے بعد یہ جائز نہیں ہے ہاں قابو میں نہیں آ رہا ہے اور قابو پانے کی یہی صورت ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہے بات آئی سمجھ میں نہیں خلاصہ کیا ہوا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کا مسئلہ کرنا درست نہیں ہے ہاں قابو پانے سے پہلے اس پر قابو پانے کے واسطے جس طرح چاہے بھی قتل کر سکتا ہے پڑھیے پڑھیے تارہ رسول اللہ صف اناسی قطلۃ اعف الناسی قطلۃ اہل آل ایمان لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط احتیاط برتنے والے اہل ایمان قاتلین ہیں کیا مطلب یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو بہت احتیاط برتتا ہے اچھی طرح قتل کرتا ہے یعنی وہ مسئلہ نہیں کرتا ہے یہ مطلب ہے جیسے کہ حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے لہذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور اچھی طرح زبا کرنے کا طریقہ بھی آگے بتایا کہ سب سے پہلے چھری تیز کر لو سب سے پہلے چھری تیز کر لو تو لوگوں میں قتل کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ احتیاط برتنے والے اہل ایمان میں سے قتل کرنے والے ہیں کہ وہ مسلح نہیں کرتے ہیں پڑھیے پھر ہی منگل مت ایاج اب عمران سے روایت ہے کہ میرے والد عمران کا ایک غلام بھاگ گیا تو انہوں نے اللہ واسطے اس پر یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ اس پر قادر ہوئے اس پر قابو پائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے کہنے تو کہیے فرسل پھر میرے والد عمران نے مجھے بھیجا کس واسطے لئے اص اعلی لہ اس بارے میں ان کے واسطے اس بارے میں کسی سے مسئلہ پوچھ کر کے آؤں اتائی تمورا تب نا میں سمورا اب نے کے پاس پہنچا فصا ان سے میں نے پوچھا فقال تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صحم ہمیں ترغیب دیتے تھے صدقہ خیرات کرنے کی اور منع فرماتے تھے مسلح کرنے سے پھر میں عمران حسین کے پاس گیا اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم ہم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے صدقہ خیرات کرنے کی اور منع فرماتے تھے مسلح کرنے سے تو یہاں تو مسلقن ممانات ہے مسلح سے لیکن صورت اس کی وہی ہے کیا مراد یہی ہے کہ قابو پانے کے بعد پھر مسلا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قابو پانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسئلہ یعنی آذا کاٹ سکتے ہیں جس طرح سے بھی قتل کر سکتے ہو قتل کر سکتے ہیں پڑھو باب النبي محمد الانساني قال حتى تما يزيد نقاريد من النوم وقد ينام الانسان و قال حتى نناي معنا ان الله رضي الله علام وعلم الله عليه وسلم و محمد قال كما رسوله ان صلى الله عليه وسلم بابن فی قتل نسائی میدان جنگ کے اندر بچوں کو بوڑھوں کو عورتوں کو قتل کرنا کیسا ہے خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا درست نہیں اللہ یہ کہ وہ بچہ لڑائی میں شریک ہو مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہو اسی طرح عورتوں کو بھی قتل کرنا درست نہیں اللہ یہ کہ وہ لڑائی میں شریک ہو یا وہ عورت جو ہے ان کفار اور مشقین کی ان کفار کی مالکہ ہو اسی طریقے سے بوڑھوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں جبکہ وہ لڑائی میں شریک نہ ہو اللہ یہ کہ وہ صاحب الرائے ہو اور اس کو جنگی تجربہ ہو جیسے کہ غزل حنین کے موقع پر دری دن سما کے قتل کا آپ نے اسی وجہ سے حکم دیا تھا حالانکہ اس کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی لیکن بڑا ہی زیر رائے تھا وہ اپنے لوگوں کو دعو پیش بتا سکتا تھا اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا حضرت عبداللہ اللہ عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی سلم کے کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوئے میں مقتول پائی گئی و انکارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النسائی و سمیان تو اللہ کے رسول صلاح سلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر فرمائی ذو السير واس قبليه قيل قال حدثنا ابو الغني الطيالسي قال حدثنا عمرو بن مولى قال ان وصيته ان قال اذكر لي على اجتماعنا هناي فجا حضرت ربا ابن ربی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک رزوے میں تو آپ نے لوگوں کو کسی چیز کے اوپر اکٹھا دیکھا جیسے یہاں مولسیل میں کوئی تھوک دیتا ہے نا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے لوگوں کو کسی چیز پر اکٹھا دیکھا تو آپ نے ایک صاحب کو بھیجا اور فرمایا دیکھ کراؤ کس چیز پر یہ لوگ اکٹھا ہیں فا چانچے وہ صاحب آئے دیکھ کر کے آئے آپ کے پاس فقالا اور بتلایا آلہ امراطن قاتیل ایک مقتولہ عورت کے پاس جمع ہے فقالا تو آپ نے فرمایا ماں کانت ہاج ہی یہ عورت لڑ تو نہیں رہی تھی پھر کیوں قتل کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عورت جو ہے میں شریک نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے بس یہ ہے ترجنت الباب سے مطابق سمجھ گئے جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مقتولہ عورت ہے تو کیا فرمایا آپ نے بھئی یہ عورت لڑائی تو نہیں کر رہی تھی نا پھر کیوں قتل کیا گیا اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر عورت جو ہے میں شریک نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے راوی فرماتے ہیں اور لشکر کے اگلے دستے پر خالد بن ولید تھے تو آپ نے ایک صاحب کو بھیجا فقال اور کہا کل خالد جا کے خالد سے کہا ہو میری طرف سے کہ لا تقتلن الن ولا والا نہ قتل کرنا کسی عورت کو اور نہ اسیف یعنی کسی مجاہد کے خادم کو اسیف کہتے ہیں اس عجیب کو اور مزدور کو جو مجاہد جسے کسی مجاہد کی خدمت پر لگایا جاتا ہے کہ یہ جو مانگے وہ لا کر کے ان کو دینا پڑھیے طو سیوخ المشرکین وستبیکو شارخہ شار کے شیوخ کو قتل کرو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقی رکھو یعنی انہیں قتل نہ کرو ہم نے شیوخ کا ترجمہ شیوخی کرایا یہ یعنی نہیں کہ ہمیں شیخ کا معنی معلوم ہے سمجھے اصل میں اس حدیث میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے شاید کا معنی بوڑھا لیا ہے کہ مشقین کے بوڑھوں کو قتل کر دو البتہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں سے مراد جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں ان کو باقی رکھو تو یہ حدیث شفافی کی حجت ہے حنفیہ کے خلاف ہے ہنفیا یہ کہتے ہیں کہ شیخ کے معنی میں بہت لفظ شیخ کے معنی میں بہت ہے اسپیث پڑھتے ہیں سند کے اندر شیخ فلاں شیخ فلاں اور کتنے شیخ اس میں ایسے ہیں جو بالکل جوان ابھی نو عمر ہے نہیں تو شیخ کا لفظ کبھی تو شاب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو اس وقت شاب کا معنی جوان تو اس کے مقابلے شیخ کا معنی بوڑھا اور شیخ کا لفظ کبھی سبی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو سبی کے معنی بچہ اس کے مقابلے شیخ کا معنی جوان سمجھے یہاں دیکھیے شرخ سے چھوٹے بچے مراد ہیں نا اس کے مقابلے میں شعیق کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہوں گے جوان تو مطلب یہ ہوگا اقتلو دلوش یوخل مشرکین. مشرکین کے جوانوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں انہیں تو قطر کر دو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں انہیں باقی رکھو انہیں قطر نہ کرو پڑھیے <سلام> uh, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم تک تل منسا تانی بنی قرض اللہ تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو یہود کے دو فرقے بہت بڑے ہوئے تھے نا بنو نذیر اور بنو قریضہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ان کا ربط و ضبط ان سے باہمی مشورے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف چنانچہ مطلب ایک موقع ایسا آیا ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا البتہ عورتوں بچوں کو کوئی تعلق نہیں تو جس وقت بنو قریضہ کے جوانوں کو قتل کیا جا رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عورت قتل نہیں کی گئی سوائے ایک عورت کے اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کی کہ کی کیوں قتل کی گئی تو کہتے بنو قریضہ کے مردوں کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا باہر انہیں میں کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتیں کر رہی تھی اور بات کرتے کرتے وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی تو اتنے میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا کہ فلانی کہاں ہے تو فورن وہ بولی میں یہاں ہوں حضرت فرماتی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا تیرا نا? نام کیوں پکارا گیا تو کہتی کہ میں نے ایک حرکت کر رکھی تھی سے اسے لے لیا گیا اور قتل کر دیا گیا تو حضرت فرماتی فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں تعجب کرتی رہی کہ اسے یہ معلوم تھا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے میں بھی قتل کی جاؤں گی لیکن اس کے باوجود وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اتنا کوئی اس کو وہیں تھا مجھے حیرت ہوتی ہے آج تک اور کیا حرکت کر رکھی تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں دی تھیں بہت زیادہ یہ تھا اس کا جو دی تھی نہیں بلکہ دیا کرتی تھی تو ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی یعنی بنو کو رضا کی عورتوں میں سے کوئی نہیں قتل کی گئی سوائے ایک عورت کے نہا ل اندی وہ میرے پاس موجود تھی کم اس وقت جس وقت باہر بنوکری ریزا کے مرد ہے قتل کیے جا رہے تھے تو وہ بات کر رہی تھی اور تزحق زاہرن و وہ ہنس رہی تھی پیٹھ کے بل بھی پیٹ کے بل بھی پیٹھ کے بل بھی اور پیٹ کے بل بھی جس کو کہتے محاورے میں یہ محاورہ ہے یعنی مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی مارے ہاتھ کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم قتل کرا رہے تھے ان کے مردوں کو بازار میں از ہتفا ہاتھ ہی فن بے اسمیا فلان کہ اچانک کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا کہ فلاں بنت فلانا وہ بولی انا ہاں آہ میں یہاں ہوں کل تو وما شاہ میں نے سے پوچھا کیا بات ہے تیرا نام پکارا جی کالت تو وہ بولی حد سن ایک حرکت میں نے کر رکھی ہے دست ایک حرکت میں نے کر رکھی ہے کالک حضرت عائشہ فرماتے ہیں فنتلی کا بیاہ اسے لے جایا گیا فضوری بت اور اس کے گدل مار دی گئی قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فما انسا آجب اما میں نہیں بھولتی اس پر تعجب کی وجہ سے انہا تذہ کو دارن و بطن کہ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی وقد علیمت انہا تو حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے بھی قتل کیا جائے گا پھر بھی کیوں اتنا ہس رہی تھی جا